زندہ بات احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت احمدیت احمدیت زندہ باد احمدیت من احمد الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے انفتہ نتین یقیناً ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح عطا کی ہے قدم وَمَا متا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ علیک تاکہ اللہ تجھے تیری ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے اور تجھ پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچائے اور سرات مستقیم پر گامزن رکھے عزیزا اور اللہ تیری وہ نصرت کرے جو عزت اور غلبے والی نصرت ہومین متی علی منتی وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھیں اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے لیدخل نف ستی نظال ہی فن مومنو اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعن یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس وقت جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں یہ دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا آٹھ بجے سے دس بجے تک یعنی پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ہر اتوار کو ہم ایف ایم پر پیش کیا کرتے ہیں جبکہ 10 سے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام اس فریکنسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم غلام مصباح بلوچ صاحب اور آج کا جو موضوع جس پہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے یہ دراصل اصل جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہے مصباح بلوچ صاحب نے سب سے پہلے ہمارے سامنے جلسہ سالانہ کی مختصر تاریخ بیان کی اور کب یہ شروع کیا اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، حضرت مسیح معود و مہدی محدود علیہ صلاح و السلام حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ انہوں نے خود اس کی بنیاد 1851 میں رکھی اٹھارہ میں رکھی اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلسے آج تک جاری ہیں اور دنیا کے ہر ایک ملک میں جہاں احمدیہ مسلم جماعت موجود ہیں وہاں یہ جلسہ سنانا ہوتا ہے برطانیہ کے جلسہ سرانہ کی خصوصیت اس طرح سے ہے کہ اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ خلیفت المسیح وہاں رہائش رکھتے ہیں ان کی سکونت وہاں پر ہے اور ایک طرح سے اس جلسے میں ہی مختلف عالمی خبریں ہمیں ملتی ہیں اور ان کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ جب ہم نے بات کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ام سال یہاں ہم پہنچے ہیں کہ دنیا کی چوہتر زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کرنے کی توفیق احمدیہ مسلم جماعت کو حاصل ہو چکی ہے وہیں بیوت ذکر جتنی بنی ان کا بھی ذکر ہوا دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اس سال چھ لاکھ نو ہزار سے زائد افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہوئے ان تمام باتوں کا ذکر ہے جو ہم آج کے پروگرام میں کر رہے ہیں یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا رات کے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے ایک ایسا ہماری نشریات کا سلسلہ ہے جس میں صرف یکطرفہ طور پر ہم بات نہیں کیا کرتے بلکہ ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ کے سوال کے جوابات دینے کے لیے مصباح صاحب پروگرام کی طرف ہم واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے آپ ہمیں جلسہ سرانہ کے بارے میں ہی مختلف باتیں بتا رہے تھے اسے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں جی بہت شکریہ ہم جماعت احمدیہ کا ایک بڑا اہم یہ حصہ ہے ایک ادارہ ہے کہ جلسہ سالانہ ہم مناتے ہیں باقاعدہ حضمسی محدود السلام کی زندگی سے اس کا سلسلہ چلا آتا ہے اور وہ بھی سلسلہ احمدیہ کے آغاز سے اٹھارہ سو اکیانوے سے تو یہ جلسہ سالانہ خود حدمسی ماحد علیہ السلام کی صداقت کا ایک بڑا نشان ہے کہ جو جھوٹے سلسلے ہوتے ہیں ان کی کاروائیاں یا ان کے منصوبے بھی جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ہی ماضی میں دفن ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر باوجود اس کے کہ دنیا اس کی مخالفت میں بہت زور لگاتی ہے لیکن اس سلسلے کے منصوبے اور اس سلسلے کے کام اللہ تعالیٰ آگے سے آگے بڑھاتا جاتا ہے اور ان کو رکنے نہیں دیتا تو جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جلسہ سالانہ کے آغاز میں ہی اٹھارہ سو بانوے میں اس کے خلاف فتو مولوی حضرات کے جو ہیں وہ نکلے تھے لیکن چونکہ فتو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تھے اور دوسرا یہ کہ یہ جلسہ سالانہ جو ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ تھی اس لیے شروع میں تو فتووں کے ذریعے بعد میں جو ہیں وہ زبردستی ملکی قانون بنا کر اور ان کے ذریعے جلسوں پر پابندی لگا کر ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مخالفین کے یہ ہتھ اور یہ پروپوگنڈے جو ہیں وہ کام نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے سے آگے بڑھایا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع میں تو صرف فتووں کا سہارا لیا گیا لیکن بعد میں ملک کی قوانین ایسے بنائے گئے کہ جس سے جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنے جل سے اپنے پروگرام نہ کر سکے خاص طور پر پاکستان میں آرڈیننس کے ذریعے ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں جلسہ کرنا جو ہے وہ خود اس کے بعد کئی مقدمات جو ہیں وہ بن سکتے تھے اور لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی اور اس کی اجازتی نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو ایک ملک میں ایک دروازہ لوگوں نے بند کو کی کوشش کی لیکن یہ دروازہ کہاں کہاں کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کس طاقت اور کس شان کے ساتھ کھولا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں yeah. کہ اب یہ جو سے جو روعہ میں ہوتے تھے یا اس سے پہلے قادیان میں ہوتے تھے گو کہ ان اس زمانے کے وسائل کے حساب سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بہت ایک شاندار یہ دل سے تھے لیکن موجودہ زمانے کے وسائل کے حساب سے اس میں بہت سی وسعت اور ترقی آ چکی ہے آپ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح یا اور کوئی مقرر ایک زبان میں تقریر کرتے ہیں تو اسی وقت اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو چھ سات مزید زبانوں میں ٹی وی پر سنائی دیتا ہے جی ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کیے ہوئے ہیں کہ ہم جہاں اپنی زبان میں اس کو سن رہے ہیں وہاں انڈونیشیا کے لوگ اپنی انڈونیشین زبان میں اس کا ترجمہ براہ راست سن رہے ہوتے ہیں وہاں افریقہ کے لوگ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں براہ راست سن رہے ہوتے ہیں فرینچ عربی بنگالی جرمن یہ ترجمے بیک وقت ساتھ ہی براہ راست ایم ٹی اے پر ہوتے ہیں yeah. تو یہ وسط ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دکھا سکیں اپنے سامعین کو لیکن اس کا اصل مزہ تو تب آئے گا جب آپ خود ایم ٹی اے کی ویب سائٹ پر جا کر یہ سارے پروگرام خود دیکھیں گے yeah. تو بہتر بھی یہی ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ کسی جھوٹے کی جھوٹی باتوں پر کان دھرے وہ موجود اگر کوئی چیز ہے تو خود اس کو دیکھے اور پھر اپنا فیصلہ کرے ٹھیک ہے تو یہ جلسہ سالانہ کی ساری کارروائی جو ہے وہ MTA ٹی پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہے تو اس کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ باتیں جو مولوی حضرات کہتے ہیں وہ درست ہیں یا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا وہ درست ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامین ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان صفیہ راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو 6522 فائیو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہیں مصباح بروس صاحب ہم آپ کے سوال کا ان سے جواب لیں گے تو مصباح صاحب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ممالک جہاں پر احمدیہ مسلم جماعت موجود ہے جلسہ سالانہ کیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دنیا کے 210 ممالک ہیں جہاں اس وقت جماعت احمدیہ موجود ہیں نئی جماعتیں بھی بن رہی ہیں اور ان جماعتوں میں اللہ کے فضل سے نئے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ مرکزی حیثیت جو حاصل ہے وہ برطانیہ کے جلسے کو ہے اور اس میں سارے سال کی ایک طرح سے جیسے کل کے دن کارگزاری بھی پیش کی گئی ان مسائل کا ذکر بھی کیا گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے جلسے ہیں چاہے وہ کینیڈا کا جلسہ تھا چاہے وہ برطانیہ کا ہے امریکہ میں کیا گیا یا جرمنی میں ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہزاروں لوگ ہیں بیس ہزار سے زائد کینیڈا میں اور تیس ہزار بلکہ سینتیس ہزار سے زائد برطانیہ میں اور اتنے ہی جرمنی میں بھی اور دنیا کے بہت سے ممالک سے لوگ آتے ہیں یہ ایک مرکزی حیثیت حاصل کرتے جا رہے ہیں اور اس پہ دنیا کی توجہ ہوتی ہے مختلف حکومتی ارکان بھی شامل ہوتے ہیں دنیا کے اور مذاہب کے وفود بھی شامل ہوتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جی یہ ایک موقع ایک پلیٹ فارم ایسا بن گیا ہے جس میں دنیا بھر میں اس وقت احمدیہ مسلم جماعت امن کی دائی کے طور پر بھی سامنے سامنے آ رہی ہے ایک ایک اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یا اس بیانیے کے ساتھ کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور اس امن کی عملی تصویر احمدیہ مسلم جماعت دنیا کے سامنے رکھ بھی رہی ہے یہ بھی اس دور میں, میں سمجھتا ہوں کہ اشاعت اسلام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بظاہ خود تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے جلسہ بھی جی جی ایسا ہے بالکل ایسا ہی ہے جلسہ بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا ٹھیک ہے کیونکہ تبلیغ میں آپ بعض دفعہ صرف باتیں سنتے ہیں تو جلسہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں بالکل اور ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ نہیں تین دن تک آپ کسی چیز کو پرکھ سکتے ہیں تو تین دن جب آپ کہیں گزارتے ہیں تو ایک بہت واضح تصویر ہے جو ہے اس کی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس لحاظ سے جلسہ سالانہ جو ہے وہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے غیر جماعت دوست ہیں وہ ایک چکر ضرور اس جلسے کا لگا جایا کریں تاکہ جو تصویر ان کے ذہنوں میں مخالفین اسلام نے بٹھائی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ دیکھ جائیں کہ کیا وہ درست ہے یا ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں یا جو کچھ اس جلسے میں ہوتا ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ تو سامین ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دیں کہ 416 410 6522 فور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 فور اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جو نام میں نے لیا ہے وہ مصباح بلوچ صاحب کہا تھا تو غلطی سے اگر مرزا بلوچ صاحب کسی کو لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں مجھے کسی نے یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ شاید اگر نام غلط لیا ہے مربی صاحب کا تو مربی صاحب کا نام مصباح بلوچ ہے اگر وہ میں نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے مرضئی تو ہے میرے خیال میں آپ مصباح صاحب دنیا کہتی تو ہے لسام پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور باتیں مصباح صاحب ہمیں بتائیے کچھ جلسے کے حوالے سے جب ہم نے بیوت ذکر بھی ہوا تو کوئی نمبر ہے ہمارے پاس کتنی مسجدیں بنی یا کیا ذہن میں آتا ہے نہیں میں اس کو نہیں نوٹ کر سکتا اچھا اس کو آپ نوٹ نہیں کر سکے تھے میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کہ کتنی مساجد اللہ کے سال سات ہزار سے زائد ہیں جس کا ذکر کیا گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے یہ مساجد ہیں جو بنی ہیں یا اللہ کے فضل سے جماعت کو بنی بنائی مساجد حاصل ہوئی ہیں یہ چیزیں جاری رہی ہیں جو ایک اور سوال جو ہمارے بہت سے دوست جب آپ نے بات کی نا کہ تبلیغ میں آپ باتیں کرتے ہیں اور جلسہ ہی ایک وضاحت ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اس چیز کو عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو اس سے پچھلے اسی جولائی کے مہینے میں جب ہمارا جلسہ ہوا ہے جی. تو اس کے اختتامی دن بھی ایک صاحب نے جب بیت قبول کی نوجوان تھے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی جی. اور آپ یقین کر رہے بالکل یہی بات انہوں نے کی کہ یہ بہت عرصے سے ان کا تعلق تھا دوستوں کے ذریعے جی. بہت سے سوالات تھے جوابات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی ایک شخص مجھے جو میرا دوست ہے وہی اچھا ہے مجھے باتیں بتا رہا ہے हم. یا اس کے ملنے والے لوگ اچھے ہیں हم. یہ فیملی بھی مجھے اچھی لگی تھی हم. جب مجھے یہ پتا چلا کہ تین دن کا جلسہ ہے اور لوگ آئیں گے جی. تو وہ, وہ کسی اور شہر سے سفر کر کے یہاں پر آئے हم. اس جلسے میں شامل ہوئے تینوں دن کے لیے رہے اور وہ پھر اس کے بعد انہوں نے احمدیت میں شمولیت بھی اختیار کی اور بات یہی تھی کہ جو باتیں ذہن میں تھیں جن سوالوں کے جوابات چاہیے تھے وہ یہاں آ کر مجھے مل گئے جی ہاں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے جو سنا تھا اور جس جو چیز میں دیکھنا چاہتا تھا اس طرح کی جماعت میں میں اب داخل بھی ہو رہا ہوں نہیں بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ جب آپ کسی کی باتیں سنتے ہیں جی تو صرف باتیں سن رہے ہیں آپ کو عملاً نہیں پتہ کہ کیا ہے اور اس کی آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. کے زمانے میں حضور کے ایک بہت بزرگ اور مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذرغفاری رضی العالیٰ جی. وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام کا نام میں نے سنا تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا موقع. تو ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی تھی تو है. میں نے مکہ بھیجا ان کو کہ جاؤ معلومات لے کر آؤ تو وہ گئے اور معلومات لے کر آئے مجھے آ کے بتایا کہ ایک صاحب ہیں ان کا نام محمد صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ ہے انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ تو کہتے ہیں انہوں نے بھی باتیں بتائیں لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی تو میں خود جو ہے وہ سفر کر کے مکہ پہنچ کے ٹھیک ہے تو مکہ کچھ دن رہا اس کے بعد اسلام قبول کیے بغیر میں وہاں سے نہ جا سکا تو یہ فرق ہے یعنی پہلے بھائی کو بھیجا ہی اس غرض سے تھا کہ معلومات لے کر آئیں تو وہ معلومات لے کر آپ کو حضرت ابو ذر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیں لیکن اس سے وہ تسلی نہ ہوئی تو خود آئے اور کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس طرح لگتی بھی نہیں تھی کیونکہ یہ اسلام کے بالکل آغاز کے دن تھے اور مشرقین مکہ کی طرف سے بڑی شدید مخالفت تھی تو بہت ہی کم اس طرح مجلس لگتی تھی لیکن اس کے باوجود جو وقت یا موقع آپ کو میسر آیا اس سے آپ جو ہے وہ بہت قریب پہنچ گئے اور اسلام قبول کر لیا تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان خود ذاتی طور پر کسی موقع پر موجود ہو جی. تو اس کا مشاہدہ جو ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لئی سل خبر و کل تھے کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ معائنے کی طرح نہیں ہو سکتی یعنی جو انسان نے خود معائنہ کیا دیکھا وہ اصل چیز ہے ہاں کسی سے کوئی بات سنی تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے تو وہ وہی بات یہاں بھی اپلائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ ہم پھر اس کا نتیجہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک وہ جو جماعت احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے جی آ, اس کی کلی کھل جاتی ہے تو مثلا کہ ان کی نوازیں اور ہیں ان کا قرآن اور ہے ان کا قبلہ اور ہے ان کا کلمہ اور ہے تو so یہ وہ ایسی باتیں ہیں جن سے ایک عام مسلمان واقعی جو ہے وہ غصے میں آ جاتا بالکل. ہے کہ اچھا یہ ایسے ہیں یہ تو یہ پھر کیسے مسلمان ہو سکتے لیکن حالانکہ اس میں سے کوئی بات بھی درست نہیں تو وہ سارا جلسہ جو ہے کلمہ تو ہمارے اسٹیج پہ لکھا ہوتا ہے ڈائس پہ سامنے اور تلاوت قرآن کریم سے ہی ہر سیشن کا آغاز ہوتا ہے نمازیں بھی وہیں ہوتی ہیں قبلا بھی وہاں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں جب انسان خود مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ اسے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا تو یہ جلسہ جو ہے اس لحاظ سے ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے کہ اس میں نہ کوئی آپ کو خاص انتظام کرنا پڑتا ہے مہمان کو بلانے کا ہر چیز وہاں تیار ہے بس مہمان آئیں اور خود دیکھیں اور جو ہے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں بالکل چلیے بہت شکریہ مصباح صاحب ابھی ایک ای میل پہ سوال موصول ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا عالمی بیت کا لفظ آپ نے کہا ہمیں بتا سکتے ہیں عالمی بیت کیا چیز تھی کیا ہوتا ہے عالمی بیت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج عالمی بیت بھی ہوئی تھی جی جی. تو کچھ جاننا چاہتے ہیں عالمی بیت کے بارے میں جی بیعت تو یہ تو یعنی جو بھی شخص مسلمان ہوتا ہے یا عذور صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ بیت کرتا تھا یا بعض خاص موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی لیتے تھے یعنی بیعت جو ہے, جو ہے وہ ایک وعدے کا ایک معاہدے کا نام ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کروں گا یا میرا ایمان ہے کہ یہ باتیں یہ اس طرح ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. کے زمانے میں جو شخص بھی بیت کرتا تو حضور اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھ کر پھر بیت لیا کرتے تھے کلمہ پڑھاتے تھے اور لیکن جب خواتین کی بیت لی جاتی تھی تو حضور ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے صرف منہ سے الفاظ دہراتے تھے بولتے تھے اور خواتین دہرا دیتی تھیں تو اس طرح ایک زبانی اقرار ہو جاتا ہے ایمان کا کہ میرا ایمان کیا ہے تو اس طرح بیت کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو یہی سلسلہ چلا آیا تو اب اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مسیح معود اور امام مہدی بنا کر بھیجا اس زمانے میں تو آپ نے احمدیہ مسلم جماعت احمدیہ جماعت جو ہے اس کی بنیاد رکھی تو اب اسلام میں دیگر فرقے بھی موجود تھے لیکن یہ فرقہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمان فرقوں سے صرف یہ فرق رکھتا ہے کہ یہ امام مہدی کی آمد میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں باقی مسلمان فرقے یہ ابھی انتظار میں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس جماعت میں شمولیت کے وقت بھی پھر اسی بیت کو شامل کیا گیا اور مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لوگ اقرار کرتے تھے کہ آپ وہی امام مہدی مسیح معود ہیں تو یہ بیت ہوتی ہے تو عالمی بیت کا لفظ جو ہے وہ اس طرح بن گیا کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلج بن چکی ہے تو پہلے تو وہی لوگ شامل ہوتے تھے نا جو حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں وہ بیت میں شامل ہیں لیکن اب ٹی وی کے ذریعے آپ ساری دنیا میں دنیا میں بیٹھے کہیں بھی اپنے امام کے ساتھ بیت کے وہ الفاظ دہراتے ہیں تو بیک وقت آپ اس بیت میں شامل ہو جاتے ہیں فاصلوں کی دوری کے باوجود آپ اس بیت میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ بیت جو ہے وہ کسی ایک خاص جگہ کی بیت نہیں رہتی وہ عالمی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی وقت میں اپنے امام کے ساتھ وہ بیت کے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو عالمی بیت کر جاتا ہے ٹھیک اس میں صرف وہ لوگ جو اس مجلس میں موجود ہیں وہ تو ایک ظاہری جو ہے تعلق ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یا جو پیچھے جن کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہ دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بیٹھتے ہیں لیکن جو دنیا میں دوسری جگہ ہیں ان کے لیے ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے وہ صرف الفاظ دو رہیں گے ٹھیک ہاں جی چلیے بہت شکریہ تو یہ ہے عالمی بیت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اور یہ عالمی بیت آج ہی کے دن کی بھی گئی تھی سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور پروگرام آپ کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک پروگرام کے آخری نوے منٹ کے قریب کا وقت ہے جس میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے یہ وقت ہوتا ہے سامعین جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ سٹوڈیوز میں کال کرنا چاہیں براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے یا پھر ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں بھی کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہیں تو ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو اگر آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ نہ بننا چاہیں تو پھر آپ ذریعہ ای میل بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں ای میل ایڈریس ہے QA Q as a question اور A as an answer کیو اے ایٹ دو ہی لفظ ہیں شروع میں QA پھر ایٹ voiceofislam.ca آف voice ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ آج کا یہ پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے اسی طرح سے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے یہ ویب سائٹ آپ کو موقع فرہم کرتی ہے کہ آپ اپنے تأثرات اپنی رائے یا اپنا سوال ہم تک پہنچا سکیں کانٹیکٹ اص میں آپ جائیے کانٹیکٹ میں اور وہاں جا کر آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی رائے بھی ہم تک پہنچتی رہتی ہے سوال جب آپ بذریعہ ای میل ہم تک پہنچاتے ہیں تو پھر موضوع اور وقت کی مناسبت سے اس سوال کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں بسا اگر آپ کے سوال اس موضوع سے متعلق نہیں ہے خاص طور پہ ہمیں ایسے سوالات بعد میں ملتے ہیں جو فقی مسائل سے متعلق ہیں تو ان سوالات کے ہم جوابات اگر پروگرام کے بعد ملیں تو ای میل کے ذریعے ہی آپ کو بھجوا دیے جاتے ہیں یا پھر اگر کوئی پروگرام بعد میں ہو اور وہ ای میل کی جواب نہ دیا گیا ہو تو اس ای میل کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنا لیا کرتے ہیں آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ مصباح بلو صاحب موجود ہیں عموماً پروگرام کا جو عمومی ایک رنگ ہوتا ہے یا جو موضوع ہے وہ کتب سیدنا حضرت مسیح معود علیہ و سلام اور ان کتب کا تعارف یا ان کتب کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب ہے آج اس موضوع کا ہی ایک طرح سے یہی موضوع ہے لیکن کتب کے بجائے ہم نے جلسہ سارانہ کا موضوع بنایا ہے پروگرام کی شروع میں آپ کو مصباح صاحب نے جلسہ سرانہ کی ایک مختصر تاریخ بھی بتائی اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ جب اس سلسلے اس جلسے کا انعقاد پہلی دفعہ کیا جانا تھا تو پھر اس وقت بھی ایک فتویٰ دیا گیا تھا اور اس فتوے میں کوشش کی گئی تھی کہ اس جلسے کو بدت کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس طرح کے اجتماع کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے اس طرح کے اجتماع کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن آج اللہ کے فضل سے یہ جلسے دنیا کے تمام ممالک میں بھی کیے جاتے ہیں جب کہ جو دوسرے مسلمانوں کے اور فرقے ہیں ان کے بھی اپنے اپنے اجتماع سرانہ ضرور ہوا کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی سفر کیا کرتے ہیں لیکن وہ ایک کوشش کی گئی تھی اور پہلے سال جب جلسہ ہوا پچہتر کے قریب افراد تھے جو اس جلسے میں شامل تھے آج اللہ کے فضل سے دنیا کے تمام ممالک میں جہاں احمد یا مسلم جماعت ہے وہاں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں شام اختیار کیا کرتے ہیں کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود کامران صاحب کو ریدین احمدی میں خوش آمدید کہیں گے کامران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیकुम अस्सलाम جناب ورا و علیکم گزارش یہ ہے کہ جلسے کے حوالے سے میں کیا بات کروں یا سوال کروں تو کا پرسوں میں تو میں جو چیزیں سن رہا تھا اچھا میرا ایک سوال ہے اس کو بالکل سیریس لیجئے گا اور اس کا جواب شیتان بھی اللہ کو مانتا ہے تو ہر سال بلینس بلینس بلین لوگوں کو برغلاتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی الحمد کہتا ہوگا کیونکہ وہ م. نبی کے مقابلے میں آیا تھا بلکہ نبی کے مقابلے میں بھی نہیں آیا تھا نبی سے اپنے آپ کو افضل ظاہر کیا تھا آدم سے اور اللہ نے اس کو یوم یبسوم تک مہلت دے دی تھی آدم سے افضل اپنے آپ کو کہا تھا آدم نہیں کہا تھا برابر کا نہیں کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں یا آدم ہوں نہیں اس سے افضل کہا تھا پھر بھی یوم یبسوم تک اس کو مہلت دے دی تو اللہ تو وہ مانتا تھا تو آدمی کا انکار کیا تھا اس حفظل انہیں کا دعویٰ کیا تھا تو کہ وہ بھی اتنے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو برگلا کے الحمدللہ بولتا ہوگا یہ سوال دینا شیطان کی شیطان جانے نہیں نہیں اس کو ہمارے پاس قرآن کریم ہے ایک مسلمان کیلئے قرآن کریم بڑی بہترین رہنمائی ہے اس میں اے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں تو فرما دی ہے کہ میں نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی ہے ٹھیک ہے لیکن جو جھوٹے دعوے دار ہیں وہی کے جی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو مہلت دے دی ہے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ قیامت تک اس کو چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من تکوا علیہ ناباز اللہ کا بھی جس نے بھی ہمارے متعلق جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے جی تو اس کو ہم شگے شہرک سے کاٹ دیں گے ٹھیک ہے تو جھوٹے دعوے داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے تو شیطان جو ہے اس کے کام ہی ایسے ہیں جو انسان کو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں یعنی نفس چاہتا ہے کہ وہ کام کرے ٹھیک ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جماعتیں ہیں ان کے کام ایسے نہیں ہیں کہ جو نفس بڑی خوشی سے چاہتا ہو जा. مثلا شیطان کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو انسانی طبیعت بھی چاہتی ہے کہ کون صبح صبح اٹھے کون وقت نکال کر مسجد جائے نماز پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی یہی کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھنی اور شیطان کہتا ہے کہ آپ کیوں ایمان لاتے ہیں یعنی جو لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں اور ان کے گھر بار لوٹے جاتے ہیں ملازمتوں سے علیحدہ کر دیے جاتا ہے تو شیطان ورگلاتا ہے کہ بھائی یہ تم ایمان ہی نہ لو تو ساری باتیں سارے مزے تمہارے ایسے قائم رہیں گے ٹھیک ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایمان کی خاطر اگر یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں تو چھوڑ دو تو وہاں ایک آسانی ہے یہاں ایک قربانی ہے تو ایک مومن کے لیے جو قرآن کریم کا مطالعہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ سوال کا جواب اس کو خود مل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح نقشہ کھینچا ہوا ہے وہ لوگ جو جھوٹے ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں جھوٹے کن باتوں کی طرف بلاتے ہیں ان کی باتوں میں آسانی ہی آسانی اور نفس کی پیروی ہوتی ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کی کاموں میں قربانی ہی ہوتی ہے اب پاکستان میں اگر آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں احمدی ہوں جی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ آپ سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں وہ سلوک کرتے ہیں جو قرآن کریم میں کن لوگوں کا سلوک لکھا گیا ہے تو یہ قربانی جو ہے یہ شیطان کے لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ایمان کی وجہ سے اپنی ملازمت نہیں چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے ہم ایمان چھوڑتے ہیں ہماری ملازمت ہمیں بال رکھو وہ کہیں گے ہم ایمان چھوڑتے ہیں یہ ہمارے جو کام ہیں یا ہمارے پر جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو نکال دو وہ یہ کرتے ہیں لیکن جو سچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہیں وہ جھوٹے مقدمات کا سامنا کر لیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے آپ جیل میں پڑھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تین تین سال ہو گئے اور آپ جیل میں پڑھے ہیں اگر آپ آج یہ کہہ دیں گے میں احمدیت سے توبہ کرتا ہوں آج آپ جیل سے باہر آ جائیں گے تو شیطان تو سبز باغ دکھاتا ہے آسانی کی راہیں دکھاتا ہے لیکن ایمان جو ہے وہ مضبوطی چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ قربانی کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ ہاں فی الوقت تو ایک مشکل ہوگی لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نتیجہ تمہارے حق میں کرے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ الہی جماعتوں کے کیا حالات ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو جھوٹے طور پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں تو ایک انسان جو ہے خاص طور پر جو قرآن کریم کا مطالعہ رکھتا ہے وہ بہت آسانی ان چیزوں میں فرق کر سکتا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ کامن بھائی آپ کو سوال کو اتنے ہی سنجیدگی سے لیا جتنی سنجیدگی سے آپ چاہتے تھے ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر مغرب نہیں ہو تو شکاگو سے ہمیں کال کرتے ہیں سیٹل سے ٹھیک ہے خوش آمدید و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام وعلیکم السلام جی, آ, میں فیس بک پہ کچھ جماعت احمدیہ کے جلسے کی جھلکیاں دیکھیں تو جماعت احمدیہ کا جو موٹو ہے لو فارٹ فار نان جی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جماعت احمدیہ مارکیٹنگ ٹول کے لیے استعمال کرتی ہے لیکن ایک دفعہ جب قرآن پڑھتے ہوئے ایک دم یہ آیت جو بار بار آتی ہے صبح اللہ ماں فمواتے بہ ماں سے لڑ بہ ہو لذیذ الحکیم جی اگر اس کا میں نے جب فارمولہ بنانے کی کوشش کی تو وہ بالکل یہی فارمولہ بنتا ہے کہ اگر ہر چیز اپنی عقل کے مطابق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو واقعی جماعت احمدیہ کا جو یہ موٹو ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن بالکل قرآن کے مطابق ہے اور اس معاملے میں جماعت احمدیہ کو پورا کریڈٹ دیا جاتا ہے اور وہ یہ ثابت کرتی ہے ہر لحاظ سے کہ واقعی وہ قرآن کا یہ جو میسج ہے لو فار آل ہیڈڈ فار نن وہ قرآن کے مطابق پھیلاتی ہے مبارک ہو آپ لوگوں کو چلیے بہت شکریہ ظہیر بھائی آپ کی باتیں ہمیشہ مجھے بڑے آپ سوچ سمجھ کے لاتے ہیں چیزیں گہرائی میں جا کر امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود امین صاحب کو السلام علیکم کہیں گے امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب آپ کی ساری باتیں سنی میں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ, کہ, کہ تجھے اور کوئی نہیں ملا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تیرے نبی بنانے کے لیے اس پر اللہ نے عائد اتاری اب آپ دیکھیں لے کے مردہ غلامت قادیانی تک جتنے بھی جھوٹے داغے داتے سب کو پتا ہے جھوٹے ہیں کہ اللہ نے ان کی شیرت کاٹی قرآن ان کے لیے کہتا ہے جھوٹوں کو چھوڑ دو دھیل ہے موت تک مرزا غلامہ مسلمان کزاب جھوٹا نبی پھیلا اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میں اس کی شیرت کا دوں گا تو مجھے بتاؤ کیا رائٹ اوے مسلمان کزاب کی شیرت اللہ نے کاٹی نہیں ان کے لیے قانون الگ ہیں اور سچے نبی, نبیوں کے لیے قانون الگ ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نہیں پڑھتے ہم نہیں سمجھتے تو ہم ساری یہ کتنی ساری باتیں میں نے قرآن سے کی ہیں اس کا مجھے ہے مہربانی ہوگی جی بہت شکریہ بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا اپنے بات کی ایک دفعہ پھر کامران صاحب موجود ہیں ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر مصباح صاحب ہم جوابات کی طرف جائیں گے جی کامران بھائی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جناب ایک بات کا کریڈٹ ہے آپ کو اور کچھ ہونا ہو کہ آپ ماشاءاللہ سے میرے سلام کا جواب ضرور دے دیتے ہیں نہیں وہ تو سلام کا جواب دینا فرض ہے کرنا نہیں ہے ہے چلیے سوال آپ کا نہیں ہاں سوال میرا یہ کہ میں ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں اگر وہ بولیں کہ ہم احمدی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ورنہ تو اچھا یہ ہے رخ دیکھیں اگر آپ کینیڈا انگلینڈ کا بولے میں احمد ہوں گریشن سب کچھ مل جاتی ہے اچھا اور میرا سوال کے جواب دیتے میں بلوش صاحب نے ذکر کیا کہ شیطان نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اس نے تو ایسا کہیں نہیں تھا اس نے سراعت مستحقیم کہا ہے نماز سراط مستقیم تو نہیں ہے نماز اگر آپ ثابت کریں سراط مستفیم ہے تو میں سرات مستقیم نہیں ہے نماز نماز تو اللہ نے کہہ دی ہے عمل عمل ونیات عمل کا درما نیتوں پر وہ نیت ہے وہ تو وہ ایک عمل ہے اور سراعت مستقیم ایک راستہ ہے اگر آپ بولے اس راستے پہ جانے کے لیے تو بس ذرا سی وضاحت کر دیں کہ یہ شیطان نے کا بولے تھے نماز سے روکے گا وہ منع کرتا ہے وہ پڑھنے کو منع کرتا ہے بلکہ وہ تو نماز پڑھوا پڑھوا کے لوگوں کو پروالاتا ہے نماز میں کہتی نہیں مختلف طریقے خیال آتے وہ تو نماز پڑھوا کے گناہ گار کرواتا ہے ورنہ اگر وہ سراعت مستقیم ہوتی اور جنت کا راستہ ہوتی تو سب سے بڑی جنت کی چاہیے تھی ہمارے یہاں گمراہ کرنے کے لیے لوگ باقی مسائل میں نہ پڑے جی نماز جنت کی کنجی ہے اس میں پڑھے رہو باقی امور میں نہ پڑھو تاکہ بےخبر رہو اور نماز پہ چکرے مارتے رہو اگر ایسی کنجی ہے سب سے بڑی کنجی تو شیتان کے پاس ہونا چاہیے کسی نے پڑھی نہیں ہے دنیا میں چلیے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ کامر جی مجما صاحب پہلے ظہیر صاحب کی بات تھی سیات السینوں نے ایک بات کی پھر رمین صاحب نے کی اور کامران صاحب نے جی صاحب کا تو ایک تبصرہ تھا انہوں نے ایک مشاہدہ تھا انہوں نے بیان کیا جزاک اللہ جو امین صاحب کا سوال ہے بڑا پرانا سوال ہے جی ہاں تو ہم انہوں نے اپنا سوال دہرایا ہے ہم بھی اپنا جواب دہرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آ حضور صلی اللّہ علیہ و کے بارے میں یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے میں نے ہی اسے کہا ہے اگر ہم نے نہ کہا ہوتا سے اور یہ اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف منسوخ کر دیتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے ٹھیک ہے تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کے لیے یہ سزا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم یہ سزا بیان کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرے تو اس کے کہ ہاں ٹھیک ہے تو یہ میں چھوڑتا ہوں جب آپ ایک قاعدہ بناتے ہیں ایک قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قانون میں اگر میرا بیٹا بھی لاپرواہی کرے گا تو اس کے بس سزا ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بیٹا لاپرواہی کرے تو اس کو سزا ہوگی دوسرا جو مرضی کرے ٹھیک ہے تو یہ آیت کا جو مضمون ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر کے جس شخص کی مثال دی وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا شخص ٹھیک ہے تو اس کی مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور کسی کی کیا مجال اگر میں اپنے رسول کے لیے یہ کر سکتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہوں اسی لیے جو مسلمان بزرگان ہیں جی پرانے انہوں نے اسی آئس سے دلیل نکالی ہے اور یہی بیان کیا ہے مثلاً زاد المیاد ایک مشہور کتاب ہے اسلامک لٹریچر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے نہ نن کے رو ان کثین من القاضبین کام فلوجود وا زہرت لہو شوکت ہو ولا کلم یتم لہو امر ہو کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بہت سے جھوٹے مدیان نبوت کھڑے ہوئے جی اور ان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی جی مگر ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوا ٹھیک ہے اور نہ ان کو لمبا عرصہ مہلت ملی کیا یعنی اگر مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو واقعی اس کی زندگی میں اس کو بڑی شوقت ملی تھی جی کئی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس کی ظاہری شوکت دیکھ کر وقتی کامیابی دیکھ کر لیکن نتیجہ تن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ولاخر وَلَ تو خیر اللہ کا اللہ کہ جو نتیجہ ہے یہ ہمیشہ میں اپنے لوگوں کے حق میں کرتا ہوں بالکل تو یہ ہے کہ کبھی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا جیسے ہی وہ فوت ہوئے یا قتل ہوئے تو ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ٹھیک ہے تو حضرت مسیح معود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وفات پائے سو سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نام لیتے وقت لوگ نام لے لیتے ہیں مسلمہ قذاب سے شروع کرتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب پر آ کر رکتے ہیں اگر ایسی آپ نے اپنے یعنی پاکستان کے آئین میں صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام کیوں ڈالا ہے ٹھیک ہے باقی کسی کا نام کیوں نہیں ڈالا اگر آپ کے نزدیک وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے تھے مسلم قذاب سے لے کر جی تو آپ پوری لسٹ ڈالتے بھائی کہ جو جو ان کا پیروکار ہے ان ان لوگوں کا हुँ. وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے آپ نے صرف ایک شخص کا نام اپنے آئین میں ڈالا اور وہ ہیں حضرت مرزا غلام محمد قادی عنی علیہ السلام کہ ان کو جو ماننے والا ہے وہ دائرۂ اسلام سے غالج تو باقی آپ مجھے بتائیں کہ مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا آئین بنایا کون سا حلف لکھوایا کہ مسلمہ قذاب کو جھوٹا کہنے کے بعد مسلمان جو ہے وہ تصور کیا جائے گا کوئی نہیں بنایا حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے دعوۂ نبوت کی وجہ سے حضور نے اپنی آخری بیماری میں جو لشکر بھیجا ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں بھیجا اور وہ روم کی طرف تھا جی. حضور نے کوئی توجہ نہیں کی مسلمہ کی طرف کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ وہ جھاگ ہے جو پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور یہ ختم ہوتے دیر نہیں لگتی تو وہ کد خواب امنفترا جس نے جھوٹ بولا وہ ناکام و نامراد ہوا ٹھیک قرآن کریم کا یہ قول ہے اور ساتھی کتب اللہ کاتب اللہ م... اور جو سچے ہیں یعنی جو جھوٹے ہیں ان کی یہ ان کا یہ انجام ہے کد خواب منفترا جس نے افطراع کیا وہ ناکام و نامراد ہوا لیکن جو سچا ہے کاتب اللہ اغل بنانا رسول کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے تو مسلمہ قذاب کو قبیلوں کی حمایت حاصل تھی کئی قبیلوں کی اور وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی اسے سپورٹ کر رہے تھے اس سپورٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دی یہاں حضرت مرزا غلام قیاد یعنی علیہ السلام کے خلاف آپ کے فتوے ہیں آپ کے ملکوں کے قانون ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں ساری کوششیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کا بس نہیں چل رہا کہ اس سلسلے کو آپ روک سکیں تو یہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں بتا دیا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ ضرور ناکام و نام ہو ہوگا ٹھیک مسلمہ کزاب کوئی پہلے دن ہی نہیں ختم ہو گیا اس کا سلسلہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے دعوۂ نبوت کیا اور حضور کی زندگی میں وہ چلتا رہا ہتب ابکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس نے دعوے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ باغیانہ کوششیں شروع کیں بغاوتی رویہ اختیار کیا تو اس پر ایک اسٹیٹ ہونے کے ناتے جہاں جی. ہتبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایکشن لیا ٹھیک جی. ہے تو یہ فرق ہے کہ وہاں کوئی جو ہے آئین نہیں بنانا پڑا کوئی قوانین نہیں بنانے پڑے ان کو روکنے کے لیے اور دوسروں کی سپورٹ بھی انہیں حاصل یہاں <تصفح> آپ کو ایک شخص کو روکنے کے لیے اس کے سلسلے کو روکنے کے لیے پہلے فتوؤں کا سہارا لیا آپ نے اور اور فتوؤں میں بھی قتل کرنا جائز قرار yeah. دیا گیا ان کے سامان لوٹنے جائز قرار دیے گئے جیسے ابھی کامران نے خود مانا کہ یہ تو درست ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو جیل سے رہائی پانا مشکل ہے اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ اچھا میں احمدی چھوڑتا ہوں تو آپ اگلے دن ہی باہر آ جائیں گے تو یہ جب بنائے جاتے ہیں قوانین اس کو آپ پڑھیں قرآن کریم کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اے شعب یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر ہمیں ہم تمہیں سنسار کر دیں یہ باتیں جو ہیں آج جماعت احمدیو کی جاتی ہیں کہ یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر ہم تمہارے ساتھ یہ سلو کرتے فتح نہیں بلکہ حکومتی قانون جی ہاں تو جو سوال ہے اس میں یہ نبراس علامہ عبدالعزیز کی کتاب ہے سنت کی مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا کر بتا دیا ہے کہ میں جھوٹے کے لیے کیا سزا کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کا سلسلے کو لمبا چلنے نہیں دیتا پکڑ لیتا ہوں اور پھر رضاد المیاد کا بھی میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے کہ اس میں وہ واضح لکھتے ہیں کہ ہم اس عمر کا انکار نہیں کرتے کہ بہت سے جھوٹے مدیان نبوت کھڑے ہوئے اور ان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی مگر ان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوا اور نہ ان کو لمبا عرصہ مہلت ملی تو وہ جو کرانے کریم کی حاطوں نے پڑھی کد خواب کہ وقتی طور پر شاید آپ کو لگے کہ یہ تو کامیاب ہوتے جاتے ہیں لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ ان کا حال ان کا حشر دنیا کو دکھا دیتے ہیں تو آپ है? کسی ایک جس لسٹ میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں حضرت مرزا علامت قادیانی علیہ السلام کو اس لسٹ کے ناموں کے ساتھ آپ دکھائیں کہ سو سال چلے ہوں سو سال تو بہت لمبا عرصہ ہے چند سال ہی آپ دکھائیں کہ سلسلہ ایسا چلا ہو کہ دنیا والے پریشان ہو ہوں اور ان کو اپنے ملکی قانون بنانے پڑے ہوں اس سلسلے کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے تو ایسا اور کوئی سلسلہ نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں بہت دیر سے انتظار میں کرن uh, صاحب ان کو خوش آمدید کہیں گے لیڈی احمدیہ میں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی سر جی میں ویسے کا کئی سنتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کئی ہسٹری کی باتیں آپ کرتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ہسٹری میں میں آپ سے ایک ایز اے انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوں یہ سوچے کہ میں سردار ہوں ہندو ہوں جو مسلمان ہوں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ ایک ملک جو آپ کو ایکسپٹ نہیں کر فکس کے پاس کی جماعت کو بین کیا سارے کا سارا حصہ ڈالا آپ وہ جماعت ہیں ایک اور جماعت ہے جو ہار پاکستان میں ہوا ہے جتنا میں پڑھا ہے اس کی بات وہ بول رہا ہوں تو یار آپ لوگ کا اسپیشل سینٹر ہندوستان میں ہے میں پنجاب انڈیا سے ہوں میں کادیاں گیا ہوں تو میرا مطلب کہ آپ لوگوں کو انہوں نے سعودی عربیہ نے بھی بین کیے ہوئے ہیں کتنا کریں گے آپ آپ کو بڑا اچھا ملک ہے ہندوستان جہاں پہ کتنے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں آپ کی ڈائریکشن چینج کریں کیا لینا جانا ایسے ملک سے آپ نے چھوڑے ان کو سارا دن ان کو یہ آپ کے پروگرام ہے روز سنتا ہوں لوگ آپ کو اتنے فون کرتے ہیں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں وہ مانتے نہیں ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور ایسے ملک میں جا کے رہنا کیا ہے جہاں پہ آپ کو چار سا سال ساٹھ سال سا ہو گئے آپ کو لڑتے ہوئے ان کے ساتھ اور میں ایک بات بتاؤں اور ایوب خان کے ٹائم کے بعد کتنی گورمنٹ آئی ہیں وہاں پہ اور جی ملٹری, ملٹری, ملٹری, ملٹری کے بعد وہاں پہ ڈیموکریسی بھی آئی ہے کسی بھی پارٹی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا رائٹ اور رنگ سر جی جی ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ کر رہا ہوں پی پی کی بھی بات کر رہا ہوں ہر کسی پارٹی نے آپ کو پاکستان میں سپورٹ کیا سر چلے بہت شکریہ پہلے ان کی بات بات میں کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ابھی سوال باقی ہے کامران صاحب کا جی کامران صاحب نے کہا تھا کہ نماز تو سرات مستقیم نہیں ہے یعنی <تصفح> <تصفح> شیطان نے کہا تھا کہ میں سرات مستقیم سے روکوں گا نماز سے روکنے کا تو ذکر نہیں کیا پہلی بات تو یہ کہ بڑی حیرت ہے کہ نماز کو آپ سرات مستقیم نہیں کہتے یعنی مستقیم کی دعا اللہ تعالی نے جو مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ نماز میں آ کر کے یہاں آ کر مانگو ٹھیک ہے تو سرات مستقیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ نماز سے تو میں نے مثال دی تھی سراعت مستقیم کا ایک ذریعہ نماز ہے کہ شیطان اگر نماز سے روکتا ہے تو وہ سراۃ مستقیم سے ہی ایک لحاظ سے روک رہا ہے روزے سے روکتا ہے تو وہ بھی سراط مستقیم کا ایک حصہ ہے زکوٰۃ سے روکتا ہے تو وہ بھی سراط مستقیم کا ایک حصہ ہے تو مثال میں آپ بات بیان کرتے ہیں سراط مستقیم کی تو مختلف مثالیں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب اس میں آتی ہیں تو بہرحال اس میں اب آگے چلتے ہیں کرن صاحب نے سوال کیا کہ جی. آپ کو کیا ملا پاکستان کا ساتھ دیکھ کر جن زمانے میں پاکستان کی تحریک چلی تھی جی اس زمانے کی کتابیں اخبارات موجود ہیں کہ کیا حالات تھے اور کیا پھر تحریکات چل رہی تھیں جی اور جماعت احمدیہ نے اس کے مطابق بھرپوس ساتھ دیا اور بالکل درست ساتھ دیا جن کا ساتھ دیا انہوں نے تو کبھی ہمیں کافی نہیں کہا قائد جی اعظم کے ساتھ ہم تھے جی کبھی قائد اعظم نے کہا کہ یہ کافر ہیں نہیں قائد اعظم کی کابینہ تھی جو ساتھ کام کرنے والے تھے کسی نے قائد اعظم سے احتجاج کیا ہو کہ آپ جب تک جماعت احمدیہ کو الگ نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں نہیں کسی نے نہیں کی میں وہ ابھی چند دن پہلے رپورٹیں انیس سو تینتیس چونتیس کی پڑھ رہا تھا مسلم لیگ کے جلسے ہوئے دہلی میں جلسہ ہوا تو کادیان سے ممبر انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ قادیان کا ممبر بھی آئے ٹھیک ہے ناگر صاحب عمر عامہ گئے ہوئے تھے تو جن لوگوں کے ساتھ جماعت نے کام کیا وہ جماعت کے ساتھ عقیدے کے لحاظ سے جماعت کے ساتھ نہیں تھے لیکن پھر بھی کبھی بھی انہوں نے جماعت کو کافر نہیں کہا جماعت کے خلاف نہیں ہوئے اس لیے یہ کہنا کہ آپ کو کیا ملا بعد کے لوگوں کے رویے سے ہم یہ کہیں کہ ہم نے غلط کیا یہ درست نہیں خود احمدی تو احمدی احمدیوں کے علاوہ خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ جو مٹھی بھر لوگوں نے اسلام کے نام پر پاکستان کو یرگ یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے خلاف بولتے ہیں ٹھیک ہے تو حالانکہ وہ ان کو تو نہیں انہوں نے کافر کہا ہوا ان کے حالات تو نہیں تنگ کیے या. لیکن ان کو عقل ہے سمجھ ہے تو وہ یہ بیان بیان دیتے ہیں تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کام کریں اور کل کو اگر ہوا مخالف چل پڑے آپ کے وہ میری توبہ میں نہیں کیوں کی تو وہ ہوا جو مخالف چل رہی ہے وہ غلط ہے نہ یہ کہ اس سرے سے ہی وہ کام غلط ٹھیک تو پاکستان کا بننا جو ہے وہ بنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی جو ہم نے ساتھ دیا اس میں بالکل کامیاب ہوئے اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قائد اعظم درست مشورہ دینے والوں میں جماعت احمدیہ صرف بہت آگے تھی تو اس لحاظ سے جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا اور بعد میں آنے والے جو ہیں وہ مولویوں کے ڈر سے اگر ایسی باتیں کہہ جائیں تو اس سے ہم تو نہیں ڈرنے والے یعنی ہم ڈر کر یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم توبہ کرتے ہیں تو قادیان جو ہے انڈیا میں وہ اس لیے ہے کہ کہ ہمارے بانی جماعت احمدیہ کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کی وہ جائے پیدائش وجائے جائے سکونت تھی تو وہ جگہیں ایک تبرک کا برکت کا مقام رکھتی ہیں ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو ہے وہ رہا ہو تو اس میں ایک برکت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے تو ضرور ہماری اس سے یعنی عقیدت ہے لیکن ہمارے جہاں خلیفہ ہیں وہ ہمارا مرکز پھر بن جاتا ہے تو بہرحال اس میں پاکستان کے خلاف ہم یہ کہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا یہ درست نہیں ہے ہمارا فیصلہ درست تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کے مسلمان لوگ خود اس بات کا کی گواہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے تو بعد میں آنے والے اگر ایسا کر دیں تو اس سے ہم اس کام کو غلط نہیں کہہ سکتے ہاں جن لوگوں نے وقتی طور پر یہ غلط کام کیا وہ ہے ضرور وہ غلط کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کا شعور ہے احساس ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں جن کو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ضرور احساس پیدا کر دے گا کہ کیونکہ اس ان حالات میں ضرور بدلنا ہے ان تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مخالفت دیکھ کر پاؤں پیچھے ہٹا لیں اور کل کو یہاں مخالفت ہو تو ہم یہاں سے پاؤں پیچھے ہٹا لیں تو جو بات درست ہے وہ درست ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے تو آپ درست بات پر رہتے ہوئے غلط کو غلط کہہ کر آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو پہلے بھی اس نے کبھی بھی نہیں رکھا آئندہ بھی وہ نہیں رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور ہم پروگرام کے آخری گھنٹے میں داخل ہو چکے ہیں ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا شب بارہ بجے تک یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے کو اور اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کی رات نو بجے سے گیارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب کہ اتوار کے دن ہمارا پروگرام شام کو آٹھ بجے شروع ہوتا ہے رات کے بارہ بجے تک جاری رہتا ہے آٹھ بجے سے دس بجے تک پروگرام کے پہرے دو گھنٹے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر پیش کیا جاتے ہیں جب کہ کے آخری دو گھنٹے دس سے بارہ بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ اسی فریکوینسی پر یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر رہتا ہے ریڈیو احمدیہ کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو براہ راست یہ ذریعے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ ایف ایم یا اے ایم پہ نہیں سن سکتے تو پھر ریڈیو کی اسلام وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہے جس کے ذریعے یہ پروگرام نہ صرف براہ راست سنا جا سکتا ہے بلکہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی اسی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں آ, ہمارا یہ پروگرام کا جو مقصد ہم نے کیرن صاحب شروع میں بھی بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں چونکہ حالات اور ایسے مواقع بھی میسر نہیں ہیں یہاں اللہ کے فضل سے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں جو بات حقیقت ہے اس حقیقت کا اظہار بھی کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بہت سی یک باتیں کی گئی ہیں باقی جوابات آپ کو مصباح صاحب نے لیتے ہیں اور ریڈیو میں خوش آمدید کہیں گے امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مزبا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جو شخص یا جو اللہ سے نہ ڈرے میں تو آپ نے اللہ کے قانون کو دنیا کے قانون کو ملا دیا اللہ کے قانون میں سے انساف ہے اور دنیا کے قانون میں پاور کے حساب سے پیسے اور طاقت کے حساب سے بےمانی کر سکتے ہیں باقی رہا شیطان اور جھوٹے بھولتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان حشر پہ جب ان کو سامنے کھڑا کرے گا شیطان کی مخلوق کی کہے گیلم کہ میں نے تو ان کو صرف بہکایا تھا اسی طرح جھوٹے نبی کہیں گے ہم نے تو صرف دعویٰ کیا تھا ماننا نہ ماننا کا کا تو مجھے یہی ہو رہا کہ کو گے گے اور کیا کرو گے جب آپ کو غلامت خود میں صرف یہ بات تھوڑا جواب دے پلیز بہت شکریہ پچھلے سوال, سوال کا ذکر تو ہوا نہیں اس جواب کو جی امین صاحب نے جو کہتے ہیں جب آخرت کا میدان لگے گا اس میں اپنے ذہن کا نقشہ بنا کر بات بیان کر دی وہ تو لگے گا نا انشاءاللہ تو ہمارا ایمان بھی ہے کہ لگے گا اس حشر کا پریمان رکھتے ہوئے ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس حشر میں ہم نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس دن کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا لیکن جو کچھ ہوگا وہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوال نامہ ہدایت نامہ ہمیں اس دنیا میں دے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ آخرت میں جو سوالات میں نے پوچھنے ہیں اس کے لیے تیاری کر لو اور اس کے لیے یہ یہ چیزیں اس لیے امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان پر ایمان لانا تو ابین صاحب جانتے ہوں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فبا یہ او ہو علّہ علیہ سلج کہ ایک ہی شخص کی بیعت کرنے کا حضور نے تاکیدی حکم دیا وہ امام مہدی تو اگر واقعی حضرت مرزا علام محمد قیادیانی علیہ السلام امام مہدی ہیں تو پھر حضور کا حکم ہے کہ بیعت کریں اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو اس حشر میں جو ہم نے جواب دینا ہے اس جواب کی تیاری کے لیے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حضرت مزاع علامت قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی مانا ہے تو امین صاحب جو کہتے ہیں کہ دنیا کے قانون اور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ہیں جی اس میں یہ جو آیت والا و تکول ہے اس کی تفسیر میں علامہ فخر الدین راضی جو ہیں وہ اس اللہ تعالی کے قانون کو دنیا کے قانون کے ساتھ ہی ملا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حاضا ذکر ہو اللہ صبیل تمسیل بے ماں یف الملوک و بے معت قزب و لم فن لا یم لن ہوں بل یزر بون ہو فی الحال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یہ جھوٹا الحام بناتا تو ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے یہ بطور مثال ذکر کیا ہے جس طرح بادشاہ اس شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے بولت نہیں دیتے ٹھیک ہے تو علامہ فخر, فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں تو امین شاہ نے بالکل یہ جو کہا کہ دنیا کے کاموں میں تو بے ایمانی ہوتی ہے جی ہوتی ہے لیکن بے ایمان لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں نہیں جاتے हुँ. کہ بے ایمانی کر کے کہ ہم بے ایمانی تو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کوئی بات نہیں بے ایمان لوگ جو ہیں وہ بے ایمانی کر کے جیلوں سے یا ان حالات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں احمدی ہونے پر آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے آپ نے السلام علیکم کہا یہ تو آپ نے اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تو آپ تین سال کے لیے اندر تو بے ایمان لوگ جو ہیں وہ تو توبہ کرے گا کہ میں تو نہیں کہتا بھائی مجھے چھوڑ دو تو بے ایمان لوگوں میں ایسی جورت نہیں ہوتی کہ وہ ایسی استقامت نہیں ہوتی کہ وہ ایمان کی خاطر اس قسم کی مصیبتیں یا تکلیفیں برداشت کر سکیں یہ ایمان کی ہی طاقت ہوتی ہے جو آپ کو یہ جورت اور دلیری دیتی ہے اس میں تاریخ آپ کے سامنے ہے تو بہرحال اس میں یہ وہ فرق ہے کہ ایمان جو ہے اگر جھوٹا اس اگر انسان کو پتا ہو کہ میں جھوٹا ہوں یا جو بات میں مان رہا ہوں جو ایمان میں لایا ہوں یہ جھوٹی ہے اس کی خاطر وہ کبھی بھی اس قسم کی, کی قربانیاں نہیں دے سکتا یہ وہ بات ہے جو مخالفین اسلام کو لوگوں نے بیان کی یہ تھامس کارلائل ایک نام ہے مستشرکین میں جی اس نے وہ تو مسلمان نہیں تھا اس نے جو اسلام پر اعتراض کرتے نا کہ اسلام دوسروں پر حملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسروں کو لوٹ لو اس لالچ میں مسلمان مناتا ہے تو اس نے یہی بات کی کہ آپ چند سکوں کی خاطر اپنی جان نہیں دے سکتے یعنی دوسروں پر حملہ کرنا ہے اس میں آپ کی بھی تو جان جا سکتی ہے تو اس حقیقت کو جانتے ہوئے کون جائے گا تو یاد یعنی اگر جھوٹا ہوتا تو کوئی بھی اس میں نہیں جاتا ٹھیک ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے تھے کہ چند سکے ہمیں مل جائیں گے تو ہم چلے جائیں باوجود یہ جاننے کی ہماری بھی جان جا سکتی ہے تو یہ حقیقت جاننے کے کہ ہماری بھی جان جا سکتی ہے ان کا اسلام میں جانا بتاتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے آئے تھے نہ کہ اس بات کے لیے جو آپ پروپاگینڈا کر رہے ہیں تو وہی مثال ہم یہاں اپلائی کریں گے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو آپ نے سلوک رکھا ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حشر کے لیے بھی حشر میں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہوں اور اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کرتے پھریں یعنی اس طرح جیلیں کاٹ جی. کر اور اپنے مال و اسباب لٹا کر جی. اپنے پیاروں کو کھو کر تو یہ ایمان اس لیے آپ کو طاقت دیتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی درست ہے تو اس لیے حشر کے دن جو ہم نے جواب دینا ہے اسی کے مطابق ہی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ باتیں کر رہے ہیں بالکل تو اس میں حشر کے دن جو ہوگا اس میں ہم ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کل اللہ تعالیٰ نے ہمارا جواب لینا ہے تو جو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو بھی ہم باتیں یہاں کر رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے اس حساب کے باوجود ہم یعنی اس حساب کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہم واقعی غلط ہیں تو یہی تو دعا دمت سیمت علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو تو مجھے میرے خاندان کو میرے سلسلے کو پیس کے رکھ دے اور تباہ کر دے ختم کر دے سب کچھ یہ تو دعائیں خود مسیح محدود السلام مانگ کر گئے ہیں کہ ختم کر دے اور لوگوں کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی اور آپ کی کوششوں کے باوجود اس کو وہ ترقی دیتا گیا تو اس لیے ہر انسان یہی کہتا کہ حشر کے دن دیکھ لیں گے تو وہ تو جو ہوگا اس دن ہوگا لیکن آپ جو قرآن کریم اور احادیث ہیں جو سوال نامہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق پہلے دیکھیں کہ حشر کے لیے وہ سوالات جو ہیں اس پہ ہم نے کیا تیاری کی ہے بہت شکریہ امین صاحب مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام کے آخری چالیس منٹ سے زائد کا وقت آج کے پروگرام کا ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ اگر چاہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا تو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے کال کیجئے پروگرام میں شامل ہوں مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام ہفتے کی شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پر دوبارہ شروع ہوگا اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو اہم دیا مصباح صاحب آپ نے پروگرام تو شروع کیا تھا ہم نے جلسے کے لحاظ سے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے سوالات آتے ہیں ہم سوالات کی طرف چلے جاتے ہیں ایک اور بات اکثر میں اس پہ سوچتا ہوں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ربانہ اننا سما منادِ جی انام رب رب کمفام جی اس کے بعد جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ایمان کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دے دیا گیا کہ رب بنا فقفل لنا ظنو بنا وکفِ اننا سیاح آتنا و تو کیا آپ آپ ایمان تو لے آئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ حالتیں آپ کی بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ان حالتوں پہ آپ کو آپ کے آپ کے اعمال ایسے ہوئے کہ گناہ آپ کے بخشے جائیں آپ کو صحبت صالحین ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ سے آپ کی برائیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں آپ کو تعلیم کیسی دی جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس بات کو گواہی کے ساتھ امین صاحب آپ کو کہتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ یہیں رہتے ہیں آپ کو ہم نے ہر سال یہ کہا ہے کہ ہمارا جلسہ سرانہ ہوتا ہے آپ آئیے تشریف لائیے اس جلسے میں اور آ کے دیکھیے کہ کس قسم کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ہر اتوار کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے हم. اس کی شروعات ہی خود جمعہ کی ریکارڈنگ سے ہوتی ہے آپ اس کو سنے کبھی بتائیں دیکھ کے ہمیں کہ کون سی بات آپ کو ایسی نظر آئی جو خلاف اسلام میں کون سی ایسی آسانی نظر آئی کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود جو احمدی ہے وہ احمدیت پہ قائم بھی اللہ کی فضل سے مخالفت ہے اس کے باوجود اللہ تعالی اس سلسلے کو بڑھاتا بھی چلا جا رہا ہے ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بہرحال پروگرام جاری ہے سامین آپ کے سوالات ہیں اور مصباح بلو صاحب جوابات دے رہے ہیں نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈی احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصر, نصر جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ میں نے ایک دلچسپ پیشگوئی پڑی ہے جی تو یہ 1935 سو پینتیس کے تو وقت کے حوالے سے ہے کہ اس زمانے میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی احرار جماعت کی طرف سے کہ جماعت احمدیہ کو جو ہے وہ انیس سو ہو جائے گی تو اس سلسلے میں ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں صاحبزادہ سید فیض الحسن صاحب سجادہ نشین آلو مہار نے لدھیانہ میں کہا میں اس جگہ کھڑے ہو کر یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ منارہ کادیانی اس کے بانی اور اس کی جماعت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ اس کا حوالہ ذمہ دار اخبار کا ہے اور پھر اسی طرح امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری صاحب نے بھی اس کو اوپر لکھا کہ یہ یہ کام جو ہے میں میرے ہاتھ سے تباہ ہو گئی مزیت کے مقابلہ کے لیے بہت سے لوگ اٹھے لیکن خدا کو یہی تھا کہ یہ یہ سے سے تباہ ہو میں میں اس اس نظر کریں گے سوال کا شکریہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی شفیق صاحب ایک سوال کے جواب میں مشرا صاحب کا جو پوائنٹ تھا اس پر اللہ کہنے بغیرہ نہیں سکا جی جی اچھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے وہ لوگ جو حضرت مسیحمد اللہ السلام کو مسلمان کزاب کے ساتھ مناتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے سو سال ہمارے لیے یہ پاکستان میں تبدیلی, تبدیلی کی ہے قانون میں مسلمہ کزاب کا نام تو کہیں ذکر میں نہیں آیا جی اور دوسری چیز اس دوسری کی مجھے یاد آ گئی کہ حضرت, حضرت چودری میں کہ یعنی چوہری صاحب نے ایک نوٹس آیا تھا میں تباہ ہوا تھا کیونکہ وہ حضرت مصنح کے پیچھے دریا کے دریا میں گیا تھا اور حضرت مرزا صاحب جو خلیفہ رہبے ہیں ان کا دشمن جو چلیں جزاک اللہ اشفاق صاحب آپ نے بات کی نصیر صاحب آپ نے جو حوالے دیے یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس قسم کے تو حوالے خود حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوتے ہیں کہ حضور کی زندگی کے آغاز میں ہی یعنی آغاز سے مراد سلسلہ عہندیہ کے آغاز سے یہ دعوے موجود دی. ہیں کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو براہ نحمدیہ پر ریویو لکھا تھا اس کے ذریعے ہی مرزر صاحب چڑھ گئے ہیں اب میں دوبارہ ان کے خلاف اپنے اخبار میں لکھتا ہوں تو ان کو گرانا وہ بھی میرے بس کا کام ہے میں ابھی گرا جی. کے دکھاتا ہوں تو تب سے یہ کام چل رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں پہلوں سے کوئی غلطی رہ گی میں اب کر کے دکھاتا ہوں تو یہ سب زور لگاتے آ رہے ہیں حضر مسیح محمود علیہ السلام نے نصیحت ان, ان کو کہا ہے کہ تم مجھ سے نہیں لڑ رہے اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو جس نے مجھے بھیجا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے رک جاؤ خدا کے لیے بعض آ جاؤ کہ تم اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے جس نے مجھے بھیجا ہے اے نادانوں کون مجھ سے پہلے ضائع ہوا جو میں نہ ضائع ہو جاؤں گا کیسے زبردست وہ اقتباس ہیں اور انسان کو احساس دلانے والے ہیں کہ وہ بعد آ جائے شاید تو لوگوں نے نہیں کان دھرے اور نتیجہ ان کے سامنے ہے یہ اس کے بعد پھر کئی لوگ آئے یہ عطاللہ شاہ بخاری اور اس قسم کے لوگ بھی اس کا حصہ ہیں لیکن یہ سب ماضی کی باتیں منتی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہی جو کہتب اللہ اغلِ بنا عناور اس کا نظارہ ہر زمانے میں ہر ایسے شخص کے بعد بھی دنیا کو دکھاتا چلاتا ہے تو یہ ایک بڑی دلیل ہے اگر انسان اس کو سوچے تو اور اس میں ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کامران صاحب نے کہا ہاں وہاں تو مشکل ہے لیکن یہاں آپ کہیں کہ آپ احمدی ہیں آپ کو ویزا مل جاتا ہے جی ایسا تو نہیں ہے جی ایسا ہوتا تو پاکستان میں کوئی احمدی پھر یعنی بیٹھے ہیں وہ بھی جلد نکل آتے جی تو یہ تو خود آپ کے آپ نے ویسے بات کہہ دی آپ کے جو امیگریشن کا کام کرتے ہیں یہ وہ سب جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان ملکوں کے اپنے قوانین ہیں اپنے ان کے مطابق یہ کام کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ یہاں احمدیت کا نام لینے سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے یہاں تو عیسائی عیسائیت کا نام لے تو بھی اس کو قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو احمدیت تو بات کی بات ہے تو جو ان کا اپنا مذہب ہے اس کے ماننے والے مذہب کے حساب سے یہ لوگ نہیں چلتے تو یہ کہنا کہ ان ملکوں میں ہمارے جی سوالات سوالات تو تو جی. ساتھ ایک دفعہ پھر امین صاحب موجود ہیں کافی دیر سے ہم نے ان کو ہوا ہے امین صاحب کو آنے لیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی صاحب, میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کر کے سنائی آپ نے جواب یہ کہہ دیا میرا اپنا دماغی نقشہ ہے اب آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے تو میرے تو آگے میں بس نہیں چل پا رہا تاکہ عراق میں ایک شخص کا چالیس سال تک اس بد وقت میں جھوٹی حکومت کا دعویٰ اس کا کہنا تھا چالیس بارے نوزلہ اللہ نے نازل کی بڑی خلط اس کے ساتھ آپ دیکھو اس کا نام و نشان تک بیٹھ گئے پھر تیرہ سو سال تک امت کا اجماعت تو تیرہ سو سال میں مرزا غلام صاحب یا اٹھائیسواں نمبر ہے کسی ایک کو تو امت مانگ کسی ایک آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیسٹی کا حقوق میں تو مجھے بتاؤ کہ جتنے بھی اٹھائیس آئے سب نے اپنے کو مسیح کہا عیشا کہا سب نے ایک ہی نام استعمال کیا کہیں کہیں سے بھی مجھے داخلہ بتا دیں کہ آج بھی چودہ سو چالیس سال کے بعد بھی کاما ایک طرف اور ایک طرف ملتی بر چاول. تو کس کی بات سچی ہے جی جسپریت جی آپ ادھر ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ میں دوست تھا کتاب ما آئی تنگ ادا نہیں مانتے میرا سوال اندر بھی آگے وہ کتاب پہ آئی تو انہوں نے پتا نہیں لگیا کہ کتاب صحیح چیپٹر کہڑے آ گلت کہڑے آ کہ اللہ نے ہی نہیں پتا لگا اس لیے تو محمد صاحب نے ہی نہیں پتا لگا. محمد صاحب جسی ہو بہت شکریہ جسبریت جی آپ نے کال کی اور آپ نے سوال کیا مصباح صاحب امین صاحب کی بات ہے اور اس کے بعد پھر جسبریت صاحب ہے ٹھیک ہے <coughs> جی وہی میدان حشر والی بات امین صاحب نے دہرائی ہے جی دیکھیے وہ تو آئندہ کی بات ہے نا علم غیب ہے تو ہم نے اسی بات کا اظہار یہاں کر دیا ہے کہ جو کچھ اس دن ہم نے جواب دینا ہے اس کی تیاری میں ہی ہم یہاں کچھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تیاری میں ہی کر رہے ہیں اس لیے اس دن جو ہم سے یہ سوال ہوگا تو اس کا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی اس وقت بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے حضرت مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کو سچا مان کر ہی ان پر ایمان لائیں سچا مان کر ہی اوپر ایمان لائیں دوبارہ سوچ کر اور پھر سچا مان کر ہی اوپر لائیں ہم اپنے اس کال کے ذمہ دار ہیں اپنے اس فعل کے ذمہ دار ہیں تو اگر ہم غلط ہیں تو تو ضرور ہمیں سزا دینا اسی دنیا میں دے دے بے شک اور اگر ہم غلط ہیں اور اگر ہم صحیح ہیں تو پھر تو ہمارے بھائیوں کو جو اس ایمان سے بھی محروم ہیں انہیں توفیق دے. تو اس تو یہ بعض باتیں ایسی ہیں جو مستقبل میں ہونی ہیں اور اس میں آپ کہیں گے کہ آپ سے یہ سوال ہوگا یہ بات تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ امین صاحب آپ کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ امام میدی کا ذکر آپ سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے تو یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو آئندہ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے حشر کے دن کس نے کیا جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لیکن جو کچھ ہم نے جواب دینا ہے وہ اس اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے مطابق جواب دینا ہے تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہی یہ بات باتیں کر رہے ہیں اور اس میں پھر امین صاحب نے کہا کہ ستائیسواں یا اٹھائیسواں نمبر ہے جی میرے خیال وہ جو تیس دس جالوں والی حدیث ہے اس میں اس میں اور پھر انہوں نے كہا كہ کہ وہ چالیس سال تک نام لیتا رہا پتہ نہیں عراق كا كوئی بندہ تو چالیس سال بعد ختم ہو گیا نا جیسے ہی وہ ختم ہوا اس كا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہاں تو سو سال سے اوپر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم كرنے کے بجائے دنیا میں پھیلا دیے جہاں آپ کی پہنچ تھی پہلے تو علاقوں میں تھے اب ان ملکوں میں پھیلا دیا ہے جہاں آپ قانون کچھ بھی کر سکتے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قرآن کریم میں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ حشر کے کی دن کیا جواب دیں گے تو ہم حشر کے دن یہی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ تو نے تو قرآن کریم میں یہی لکھا ہے کہ ان نہ جمدہ نا لاہوم المنصور وال سابقت کالمۃ نالِ عباد المرسلین ان ہم لاہوم المنصور و انا جمدہ نا کہ سورت صافات میں اللہ تن نے فرمایا تھا کہ بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی ہیں جنہیں نصرت ادا کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی ضرور غالب آنے والا ہے. تو ہم نے فتا و اللہ عنہم حتّیٰ ہین پس ان سے کچھ عرصہ تک اعراض کر تو اے اللہ ہم نے تیری نایات کو دیکھا کہ تو اپنے لشکر کی اپنے بھیجے ہوئے بندوں کی مدد کرے گا تو ہم نے دیکھا کہ تیری مدد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ تھی ہم نے دیکھا کہ تیری مدد ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی جنہوں نے فتوی دیے جنہوں نے زبردستی ملک کے قانون میں ایسی شکیں ڈلوائیں جنہوں نے احمدیوں کے مال اور اسباب لوٹنے کو جائز قرار دیا تو دیکھا کہ تیرا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تیری مدد نظر آئی جو حضرت مرزا العمد قادی یعنی علیہ السلام کو ماننے والے تھے تو یہ آیات پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے یا تو اعلیٰ تو ہمیں روک دے یعنی اس دنیا میں جماعت احمدیہ کی مدد اور اس کی ترقی کے سامان ہمیں رکتے ہوئے دکھائی دیں روک دے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ غلط ہے اور ان مولویوں کو غالب کر ان مولویوں کو کامیاب کر ترقی دے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ درست تو ہم جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا سوال نامہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ ہے حشر کے دن اس کے مطابق ہی سوال کرے گا تو ان سوال ناموں کے مطابق ہی ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں تو امین صاحب کہہ رہے تھے کہ ستائیسواں یا اٹھائیسواں نمبر اس لسٹ میں آتا ہے اس میں صحیح مسلم کی شرح ہے جو نویں صدی میں لکھی گئی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تیس کی تعداد ہے ایک زمانہ ہوا پوری ہو چکی یعنی جی یہ نویں صدی میں نویں صدی ہجری میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا یہ پوری ہو چکی 30 تیس کی تعداد اور آئندہ جو بھی آئے گا اس کے ساتھ وہی وہ حشر ہوگا جو پہلوں کا وہ تو وہ تعداد اس زمانے میں پوری ہو چکی اور امین صاحب کہتے ہیں کہ یہ ستائیسواں اٹھائیسواں نمبر وہ لسٹ امین صاحب بنا کے دکھائیں چلیں پچیس گنوا کے دکھائیں ہمیں ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے پچیس جو ہیں وہ کون ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیونکہ آپ کے بزرگان صحیح مسلم کی شرح میں نے بتائی ہے وہ تو لکھ گئے ہیں کہ یہ تعداد پوری ہو چکی تو آپ کی مانے یا ان بزرگان کی مانے جن کا نام لیتے وقت آپ کے مولوی حضرات بھی رحمۃ اللہ علیہ کہے بغیر نام نہیں لیتے جی تو وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کی کہ جب دیکھتے نا آگے حضرت مرزا علامت قادیانی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو پھر ضرور ایسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ہی ہو بالکل خواہ وہ اپنے ہی بزرگوں کے خلاف جاتی ہو بالکل چلیے بہت شکریہ سامین ریڈیو احمدیہ کے آخری 20 منٹ سے زائد کچھ وقت ہمارے پاس آج کے پروگرام کا پر احمد وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اچھا میں نے ابھی ریڈیو کھولا تو میں ابھی جو حضرت صاحب پہاڑے تھے قرآن کی ये جو یہ جو آیت کے بارے میں یہ کے بارے میں ایک تو یہ سوال ہے سوال جو نبی صلی اللہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں گے کیا ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے یا صرف اس کا جواب چاہیے تھینک یو بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے سوال کا جی اس سے پہلے وہ جسپریس سنگھ جی ہاں جی وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے کوئی مسلمان دوست ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتاب اتری ان پر کون سی کتاب میرے خیال شاید سوال سمجھے نہیں ان کا وہ آگے وہ یعنی مسلمان یہی کہتے ہیں ہمیں دوسرے بھائی کہ حضرت مزہ صاحب پر کون سی کتاب اتری کیونکہ اگر نبی ہیں تو کتاب اترنا ہو بنتا ہے <تصفح> حالانکہ یہ درست نہیں ہے نبی پر کتاب کا اترنا ضروری نہیں ہے جی حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ئی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ اللہ حضرت ہارون علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسعق علیہ السلام کتنے نام لیتے جائیں کون سی کتاب اتری ٹھیک ہے تو یہ اپنی درستگی کرنے کی ضرورت ہے تو جسپری صاحب یہ وہ سوال ان کا یہی ہے کہ حضرت مرزا علامہ قادیانی علیہ السلام جن کو احمدی یا مسلم جماعت امام مہدی مانتی ہے ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کون سی کتاب اتری کیونکہ نبی پر کتاب کا اترنا ضروری ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ ہر نبی پر کتاب اترے بعض انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی شریعت کی کتابیں انہیں دیں اور کئی انبیاء ہیں جو ان شریعتوں کے ماتحت تھے اور انہیں کتابوں کے ماتحت تھے اس لیے ان کو کتابیں دینا درست جو کتاب ہر نبی کو ملنا یہ درست نہیں ہے تو جو سوال آپ نے ہم سے کیا ہے وہ تو آپ نے اپنا بنا لیا کہ نوازو بلّہ آضور صلی اللہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ نہیں لگا کہ کون سی باتیں درست ہیں, ہیں، کون سی غلط ہیں یہ تو کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ پتہ نہیں لگا یہ تو آپ ان سے پوچھتے جو آپ کے دوست ہیں کیونکہ وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہر مسلمان یہی ایمان رکھتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر بات ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور درست ہے اس میں دلست کوئی دلست. ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو ٹھیک ہے ہاں آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو شاید لگے کہ یہ غلط ہو گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا لیکن یہ درست نہیں ہے خواہ وہ احمدی مسلمان ہو یہ اگر احمدی مسلمان ہو ہر ایک کا یہی ایمان ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے بہت شکریہ مزبا صاحب. پروگرام جاری ہے سامین اور پروگرام میں جاوید صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. جی جاوید جی بھائی ٹھیک ٹھاک آپ سے ہیں جی جی. الحمدللہ بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے آب کیا کرے آپ کے موضوع ایسا ہوتا ہے؟ کچھ آپ گوگل پہ سرچ کر لیا کریں یوٹیوب پہ کر لیا کر لیا کیجیے گوگل پہ تو آپ گوگل پہ اور کیا کہتے لوگ احمدی سے مسلمان ہو رہے ہوتے وہاں پہ چھ لاکھ آتا یہ تو نظروں کا کسور ہوا چلے سوال بتائیے آپ سوال یہی تھا میرا کہ جناب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہو مطلب یہ کہ احمدی ہوئے جی اگر ہر سال چھ لاکھ ہوئے تو ایک بھی نظر نہیں رہا فیس بک پہ اور کہ ہم مسلمان ہوئے جبکہ فیس بک تو بھرا پڑا ہے کہ جناب احمد سے چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں ایک تو یہ مجھے پوچھا تھا کہ یہ فیس بک کیوں بھرا پڑا ہوا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب جو ہے یہ مسیح معود ہے تو مسیح معود سے کیا بول ہے مطلب مہدی علیہ السلام ہے یا عیسیٰ ہے یا یہ میں نے تو پڑھا ہے ان کے بارے میں وہ کہہ رہا رہے جناب میں حسین ہوں تو رہے میں علی ہوں تو کہیں کہہ رہے مطلب یہ کہ ایک نبی کا ایک رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی کے رتبے سے نیچے آگے بول رہے جناب میں علی ہوں تو میں حسین ہوں تو میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ مطلب اتنے بڑے ہوتا ہے جی ہے کو ہٹ کے آدمی تو سے ٹھیک یہ امین جی <coughs> ہمارے ساتھ ہیں. ان کو بھی ہم ابھی کنٹرول سے بتایا گیا کہ ان کی پہ. صاحب کو آنے لیتے ہیں ہمرکاتہ مصباح صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ آپ مجھے یہ حدیث لا کے دکھا دیں یہ تو ضرور ہے کہ اللہ کربی صداصل میں کہا تیس جھوٹے کذاب آئیں گے یہ حدیث لا کے دکھا دیں کہ اکتیسواں آئے گا وہ سچا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ اکتیسواں وہ سچا ہوگا نو صدی تو آپ شاید میرے خیال میں آپ نے کتابیں نہیں پڑھی بارہویں صدی میں احمد سگانی نے اپنے آپ کو مہندی اور عیشا مہدی اور عیسیٰ کا دعویٰ کیا تھا نو صدی کہاں اور بارہویں صدی کہاں اب آپ کے ایک مرتی نے جواب دے دیا اس نے انگریزوں کے در سے کیا کل کے انگریزوں کے در سے کل دس آدمی اور پڑے ہو جائیں گے. تو کیا ہم ان کو ماننا شروع کر دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اکتیس تو آپ مجھے وہ حدیث لاکے کہ ماہ آئے گا وہ سچا ہوگا اور باقی آپ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں پر کتابیں نہیں اتری تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کے جو دعوے دار ہیں انہوں نے کہا کہ نوزب اللہ اللہ نے مجھے یوں بتایا اللہ نے مجھے یہ وہی بات میرے پر آئی. 83 اللہ کی طرف سے بتائی دی تو جب اللہ کی طرف سے پتا چلتا ہے کسی شخص اور وہ لکھے جا رہا ہے تو اس کو شریعت میں وہی کو شریعت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں ان باتوں کا جواب دیں گے چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوالات کا امین پور صاحب میں نوٹ نہیں کر سکا سوالات امین صاحب کے کریں نوٹ <laughs> مجھ سے غلطی ہو گئی ہے <laughs> <laughs> بات رہ جائے گی وہ پھر زبانی یاد سے یا ذہن میں رہے گی تو اب سے بات کریں گے فیصل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیصل صاحب کے لیے احمدی ام بخشم دیت کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی امین صاحب بڑے بھائی نے تے سانوں انہاں دا بڑا دکھ بڑے سمجھدار آدمی نے سکے دے دونوں روخ دے دونوں پہلو دیکھنے چاہیدے نا دونوں روخ دیکھنے چاہیدے نے اگر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ جانا جی غصہ لگے گا بتمزی نہیں کرنا صاحب بہت شکریہ پہ کہ جو سوالات ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جماعت احمدیا کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے اور مربی صاحب موجود ہیں جوابات بھی دے رہے ہیں آپ کی بات اپنی جائے گا لیکن یہ پروگرام بظاہر اور ہم نے جو رکھا ہوا ہے اس میں ہم موقع دیتے ہیں ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں وہ کال کریں وہ اپنی بات کریں جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ ہم پیش کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے جذبات کا آپ کے خیالات کا ہمیں احساس ہے دعا کریں ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو صحیح بات ہے وہ انہیں بھی سمجھائے اور ہمیں بھی جی بات شروع کرنے لیں جاوید صاحب کے سوال سے مصباح صاحب جی جی اس سے پہلے ناصر صاحب کا سوال تھا جی ناصر صاحب کا سوال تھا یہ جو آپ نے آیت پڑھی کس کے حق میں ہے جی کیا جھوٹے نبیوں کے حق میں ہے اس کا اطلاق کس پہ ہوگا صرف ایک نبی پہ واضح ہے آیت سے سورج صافات کی آیت نمبر 173 ہے 172, 173, 174, 175 کہ والکت سابقت قلمت انالِ عباد المرسلین مرسل کا مطلب ہے جس کو بھیجا جائے عبادنا نہ ہمارے بندے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا لاہوم المنصورون کہ ان کی ہمیشہ مدد کی جائے گی ٹھیک ہے وہ ان جندہ نا اور وہ یہ ہمارا ہی لشکر ہیں اور یہ ہمیشہ غالب آئیں گے تو اس میں جو جھوٹے نبی ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں وہ خود کھڑے ہو کر اپنی خیالات کی بنا پر دعوے کرتے ہیں اور جو سچے نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں دنیا بہت مخالفت کرتی ہے لیکن وہ آگے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کھڑا ہوتا تو ضرور پیچھے ہٹ جاتا لیکن کیا کروں اللہ نے کھڑا کیا ہے اس لیے تمہاری مخالفت مجھے قبول لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے میں بچنا چاہتا ہوں تو وہ کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا چلا جاتا ہے تو بڑی واضح آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں انبیاء کی حالات کی تو وہ بھی یہی نقشہ کہتی ہیں کہ آغاز کیا تھا اور آہستہ آہستہ انجام کیا ہوا جی جاوید صاحب کا کیا سوال تھا جاوید صاحب کا ایک تو سوال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہو رہے ہیں میری نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا اچھا وہ فیس بک والے ہیں جی فیس بک پہ آپ بیس اکاؤنٹ بنا کر بیس باتیں لکھ سکتے ہیں لوگ تو یہ سمجھیں کہ بیس بندے ہیں کوئی کہیں تو ہم بھی میں تو خیر نہیں کرتا یوز لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا بعض اگر آ جاتی ہیں ایسی باتیں ایسے لوگ تو یوٹیوب پر فیس بک پھر رہی کئی احمدیوں کی داستانیں موجود ہیں جی کہ ہم فرقہ دیوبندی سے تعلق رکھتے تھے یہ حالات پیش آئے یہ ہم نے پڑھیں تو ہم احمدی ہوئے اگر آپ کو نہیں ملیں تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں لیکن تو چھ لاکھ جو آپ پوچھ رہے تھے یہ تو حضور نے ان ملکوں کے نام لیے کہ فلاں ملک میں سے ہیں یہ تو آپ کو ان ملکوں سے ہی پتہ چل سکے گا ہاں اس کی نمائندگی میں آپ نے دیکھے ہوں گے اگر آپ دیکھ لیں احمد مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ عالمی بیت کا منظر اس میں قطاریں بنی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ عرب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ افریقن بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو تو ہم نہیں لا کر بٹھا سکتے عالمی بیت میں ہاں ان کے اپنے جل ہوتے ہیں ان کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال انٹرنیٹ کی دنیا ایک اور ہے آپ حقیقت کو دیکھیں مشاہدہ دیکھیں تو اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا باقی اگر آپ کہتے نہیں ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھنا تو وہ میں نے کہا ہے کہ یوٹیوب پہ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں ہم یہاں ریڈیو ایم میں ان کو بلا کر بعض دفعہ ان سے پوچھتے ہیں जा. تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو اب احمدیت قبول کرنے کی توفیق مل رہی دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کو آپ جب مسیح مؤود کہتے جی ہیں تو مسیح مؤود سے کیا مطلب ہے پھر انہوں نے بعض اوقات علی اور حسین اور حسن ٹھیک ہے یہ نام لیے تو ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے جی جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہم مسیح مؤود کہتے ہیں اور معود کا مطلب ہے جس کی جس کے متعلق وعدہ دیا گیا ہے جس کے متعلق پیشگوئی موجود ہے اور ظاہری بات ہے یہ پیشگوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جو حضور کی حدیث ہے کہ ضرور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم مسیح تھے تو جماعت احمدیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ حرطیثہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں قرآن کریم کی روح سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفات یافتہ شخص کے دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہوں لیکن حضور نے جو بات بیان فرمائی ہے اور بڑی کسرت سے اس کے متعلق حدیثیں موجود ہیں تو اس سے لازماً یہ مطلب ہوا كہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوت شدہ شخص کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی نہیں کر رہے بلکہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود بن جائے گی یعنی تمسیلاً مثال کے مشابعت کے طور پر آپ نے بتا دیا تو اسی طرح جو آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہے وہ آپ نے مشابت کے طور پر ہی دیا ہے نام اور وہ آپ کی امت میں آنا تھا اور اس نے پیدا ہونا تھا تو وہ وہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ تو امت محمدیہ کے رسول بھی نہیں تھے تو اس لیے مسیح ماؤد سے مراد وہ مسیح جس کی پیشگوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ مسیح ماؤد سے مراد وہی ہیں تو مسیح کا مطلب مسیح ہے اور ماؤد کا مطلب جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس حدثوں میں جس کے آنے کی پیشگوئی ہے وہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ہے جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے آئے سے کوئی دو ہزار سال پہلے انہوں نے کبھی بھی دنیا میں نہیں آنا تو حضور کی حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی امت میں ہی ایک شخص نے آنا ہے جو مسیح مشاب یعنی مشابہت میں حتیث علیہ السلام جس طرح حضمو علیہ السلام کی چودہ سو سال بعد آئے اسی طرح میری امت میں بھی اسی اتنے عرصے بعد ایک شخص آئے گا اور دین کی تجدید کرے گا اور امت کو اکٹھا کرنے کے سامان کرے گا تو مسیح میں اسے یہ مطلب ہے باقی آپ کا کہنا کہ نبی کا رتبہ تو بلند ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو حسین یا علی کیوں کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ کہاں کہا کہ میں حسین ہوں میں علی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو آپ یہ بات آرام سے کہہ گئے لیکن کئی شیعہ حضرات ناراض ہوئے ہوں گے آپ کی اس بات سے کیونکہ ان کے نزدیک نزد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت بڑا مقام ہے اور ان لوگوں کو ہی حضور نے جو حضر مسیح اسلام السلام نے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کہا کہ میں ہی حسین ہوں میں ہی علی ہوں ہاں نے آپ کو ذلفقار کہا ہے وہ خیر ساری تفصیل بھی موجود ہے لیکن آپ نے یہی بتایا ہے کہ امام مہدی کا رتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے اس لیے وہ لوگ جو آج بھی یا حسین یا حسین کہتے ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑی قربانی حضرت امام حسین رض اللہ تعالیٰ عنہ نے دی شہادت تھی ان کی تو اس کو اب کب تک لے کے لے کر چلو گی تو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیج دیا ہے اور امام مہدی کا رتبہ خود شیعہ کتب میں موجود ہے کہ کیا ہے تو اس لیے اس طرف آؤ اور اب اس پرانے مرثیے کو اور یہ اس غم کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تائید کے لیے سامان کیا ہے اور ایک شخص کو امام مہدی اور مسیح مہود بنا کر بھیج دیا ہے تو یہ آپ نے اعلان فرمایا تو اس میں صرف ان لوگوں کو آپ نے سمجھایا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کا نام لیتے چلے جانا ہی یہی ایمان ہے اور یہی زندگی ہے تو ان کو آپ نے سمجھایا کہ آنے والا جس کے متعلق احادیث میں پیش گوئیاں ہیں وہ جب آ چکا تو اس کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ یہ اب جو گزر چکے بزرگان وہ تو گزر چکے انہوں نے اب کبھی بھی ان کا نام دیتے چلے جاؤ رات دنیا میں نہیں آنا تو اس سمجھانے کے لیے آپ نے ان کو یہ کہا ہے اور اسی طرح آپ نے مثال مشابت دی ہے کیونکہ جو لوگ جس جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کو آپ نے سمجھایا ہے ہندو حضرات کرسچن کا انتظار کر رہے ہیں عیسائی حضرات عیسائی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری زمانے کا مسئلے بھیجنا تھا وہ بھیج دیا اب چاہو تو مانو اور چاہو تو اسی انتظار میں بیٹھے رہو اور بیٹھے رہو ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جاوید بھائی امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ ہوگی مصبر صاحب آخری پانچ چھ منٹ ہی ہیں پروگرام میں ہمارے پاس تو امین صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا آج ہم پھر اور کالز معذرت کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے ہمارے وہ دوست جو کالر جو ابھی ہولڈ پر ہیں ان سے ہم معذرت کرنا چاہیں گے کیونکہ پروگرام میں آخری پانچ سے چھ منٹ کا ہی وقت ہمارے پاس بچا ہے امین صاحب نے جو سوالات تھے ان سوال نے کیا کہ وہ یہ کوئی حدیث لا دیں کہ تیس کے بعد اکتیسواں جو ہوگا وہ سچا ہوگا हुँ. اگر کوئی ایسی حدیث ہے اب امین صاحب ستائیسویں سے اکتیسویں پہ جا رہے ہیں جی کہ پہلے حضرت مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کو چھبیسیں ستائیسویں اٹھائیسویں نمبر پر ڈالنا چاہ رہے جی جی اور جب میں نے اس صحیح مسلم کی شرح کا حوالہ دے دیا کہ وہ تو عرصہ ہوا لکھ چکے ہیں کہ یہ تعداد پوری ہو چکی تو اب وہ اکتیسویں پہ آ گئے حالانکہ تیسویں کے بعد وہ خود انہوں نے نام بھی لیا میدی سڈانی کا کہ اس زمانے کے بعد اور حضرت مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کے درمیان بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اس سے آپ یہ نہ نکالیں گے جب تیس گزر گئے تو اکتیسواں یہ ہے وہ اکتیسویں نمبر پر بہت سارے ہیں حضرت مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کو آپ جتنی کوشش کریں اس لسٹ میں ڈالنے کی آپ کی کہنے سے وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ لاہم المنصور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ڈالنا چاہتے بھی ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نویں صدی کے بعد آئی اور حضرت مرزا غلامت کا آدیانی علیہ السلام سے پہلے تھی ٹھیک وہ है. بھی ایک تعداد ہے تو بہرحال وہ جتنی بھی تعداد ہو ان کا حشر ایک ہی ہوگا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے لیکن وہ حشر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں اس لیے آپ جتنا مرضی وویلا کرتے جائیں اس 30 کا دجال کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا تو وہ مدد بتائے گی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان لوگوں میں نہیں ہے جن میں کہ آپ ڈالنے کوشش کرنے تو اور وہ مدد جو ہے وہ بتائے گی دنیا کو سمجھائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف دیکھو اپنے مولوی حضرات کے فتو کی طرف نہ دیکھو تو وہ مدد جو ہے وہی وہ فیصلہ کرتی چلی جائے گی اس نے ہی پہلے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد امین صاحب کہہ رہے تھے کہ کتاب تو نہیں آئی لیکن مرزا صاحب نے تو جگہ جگہ لکھا ہے کہ مجھ پر یہ وہی ہوئی اور وہ وہی لکھی ہے بالکل درست ہے وہی ہونا کتاب کا بن جانا نہیں ہوتا یعنی کہ وہی ہوئی تو وہی وہ کتاب بن گئی اس قسم کی وہی تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ کتاب ہی ہو کتاب سے مراد وہ شریعت کی کتاب ہے جو تورات تھی جو قرآن کریم ہے تو اس قسم کی کتاب جو شریعت کی کتاب ہے وہ عظم مسیح محدود علیہ السلام کو نہیں ملی کیونکہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تاب نبی تھے آپ کی پیروی میں تھے قرآن کریم کے ماتحت تھے کیونکہ اب قیامت تک قرآن کریم نہیں چلنا ہے اس لیے یہ کہنا کہ پھر یہ کیوں لکھا کہ وہی ہوئی مجھ پر وہی کا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ کتاب نادل ہو گئی اس قسم کی وہی کی مثالیں تو قرآن کریم میں بھری پڑی مثلاً یہ صورت مریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا زکریہ ان نا نبشر و کب غلام نسم ہو یاہیا الم نج اللہ قبل و سمیے کہ اللہ نے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہم نے حضرت ذکری علیہ السلام کو کہا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے یہ وہی کے ذریعے کا نا. تو کیا یہ حضرت ذکری علیہ السلام کی کتاب بن گئی کیونکہ یہ وہی تھی تو وہی کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ کتاب بن جائے شریعت کے احکام شریعت کے جو باتیں ہیں وہ کتاب کہلاتی ہیں اس کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کتابیں ہر نبی کو نہیں دی گئیں ہاں وہی جو ہے وہ ہر نبی پر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنایا تو وہی کر کے ہی بتایا تو وہ وہی کا ہونا جو ہے کتاب نہیں بنا, کتاب کا ہونا کرار نہیں دے دیتا اگر وہی حضرت وسیح محدود اسلام نے جگہ جگہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہی وہی کی لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ اب کتاب آئندہ یہ ہوگی قرآن کریم نہیں ہوگی ٹھیک تو اس کی مثالیں ہی میں نے ذکری علیہ السلام کی پڑھی ہے علیہ السلام کی مثالیں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی ان سب نبیوں کی طرف کی ہے لیکن کسی نبی کی ایسی وہی جو ہے وہ کتاب نہیں ملی چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے اب ہماری اور آپ کی ملاقات ان اللہ ہفتے کے روز 9 بجے ایف ایم پر ہوگی ہفتے کے روز نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پھر اتوار کو آٹھ بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آٹھ بجے شب ریڈیو احمدیہ کی نشریات کا آغاز ہوگا اس حد کے لیے ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی جانب سے صفی راجپوت آپ سے اجازت چاہے گا بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آج آپ نے ہمیں وقت دیا تامین ریڈیو احمدیہ سے سفی راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم Wa rahmatullahi wa You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice